اوضباللہ السمیل علیم من الشیطان و عجیم من ہمزیہی و نفسیہی و نفسیہی سَيَقُولُ السُفَحَاءُ مِنَ النَّاقِ مَا وَاللَّاہُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ ذُلَّذِي كَانُ عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ من الى صراط من النَّاسِ عن قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے ما ون طبلتی کس چیز نے انہیں ان کے اس طبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے پل کہہ دیجئے دل الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب یادیم مَنْ و إِلَى غق مستقیم وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے مسلمان ابتدا میں تقریباً سولہ سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بن جائے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی یہی تھا بیت المقدس بعد میں قبلہ بنا اور چونکہ یہ دین دین ابراہیمی ملت ابراہیمی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام والا جو قبلہ ہے اسی کی جانب ہم بھی رخ کر کے نماز ادا کریں تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انہیں اس جانب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا اجازت دے دیت دی. المقدس یہ مدینہ سے جنوب کی طرف اور مسجد حرام یہ شمال کی طرف دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمت نہیں ہے تو اب جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو اس وقت یہ یہود و نصارہ بڑے پریشان ہوئے پہلے مسلمان بیت المختص کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودوں نے سارا پہلے کتاب کا بھی وہی قبلہ تھا اس وقت مشرقین بڑے پریشان تھے عرب کے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بلت ابراہیمی پر کہتے اور بیت اللہ کو کعبہ کو وہ اپنا قبلہ مانتے اور جب قبلہ تبدیل ہوا مسلمانوں کو بیت اللہ کی ترموں کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو یہودوں نے سارا کے لیے آزمائش ہو گئی وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا ہوا تو پھر انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے کہ اچھے بنے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے تو اب بیت اللہ کی طرف کیوں منہ کر لیا ہے اگر تو جس قبلے کی طرف یہ پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ قبلہ ٹھیک تھا تو پھر بدلا کیوں اور اگر وہ قبلہ غلط تھا تو پھر اس وقت جو انہوں نے نمازیں اس طرح منہ کر کے پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا اللہ سبحانہ ہوا تو نے ان کے اس طرح کے تمام تر اعتراضات کا جواب دیا فرمایا مشرقرب مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے مشرق بھی اللہ کی ہے مغرب بھی اللہ کی شمال بھی جنوب بھی شمال جنوب اس کی کوئی حیثیت نہیں مشرق مغرب کی کوئی حیثیت نہیں اصل حیثیت اور اہمیت ہے اللہ سبحانہ و سعالہ کی بات ماننے کی ہدایت یافتہ وہ ہے جو اللہ کی ماننے اللہ جس جانب اس کو منہ کرنے کا کہے اس جانے منہ کر لے بندے کے دن میں اللہ کی بات ماننا ہے بس یہ دن میں یہ شاعر مستقیم اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے تو سیدھا راستہ اور ہدایت کا راستہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاف اور فرما برداری میں ہے کہ اللہ نے جس جارے جس جہد منہ کر رے کو حکم دیا اس جارے منہ کر لیا جائے وہ جَعَلْنَاكُمْ کا یہ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے وسط افضل بہترین عدالت والی عدل انصاف والی میانہ رو یہ اس کا معنی ہے بسط کا لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَمْ نَاس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہ ہو جائے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے ہم نے اسی کو ہی قبلہ مقرر نہیں کیے رکھا إِلَّا مَگَرْ لِنَعْلَمَا تاکہ ہم جان لیں میں طبی الرسلا کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے ممین قلیب اللہ قبئی ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڈیوں پر پھر جائے گا یعنی کون ہے جو رسول کی اتبار پیروی میں لگا رہتا ہے اور کون ہے جو رسول کی پیروی اور تابے داری چھوڑ دیتا ہے قبلے کی وجہ سے وہ انکان اللہ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ اللہ اور یہ کام یقیناً بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے و ماں کا نلّہ ایمان اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ان اللہ بن ناصل روف الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا نرمی کرنے والا نہایت رہن کرنے والا ہے کزاری کا جہ اللہ ہم نے تم کو امت وسن عدالت والی انصاف والی میانہ امت بنایا ادل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مانی جائے اہل شرک جو تھے اہل مکہ وہ اپنے قبلے کے اوپر ڈٹے ہوئے اڑے ہوئے اللہ تعالی نے بعد میں کتب نازل کر کے قبلہ بیت المقدس کی طرف کر دیا انہوں نے اپنا قبلہ نہیں چھوڑا اب اللہ سبحانہ صنعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا یہودوں نے سارا اپنے قبلے پر پکے انہوں نے نہیں چھوڑا نہیں اپنے ساتھ کا قبلے پر اور انصاف اور عدالت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ اعلیٰ ہوا تعالیٰ کا حکم مانا جائے جہاں اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اس جانب منہ کر لیا جائے کن شہادا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ لوگوں پر گوا ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات جو اللہ تعالی نے انبیاء کرام رام اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے لوگوں کو پہنچائے اس پر تم گواہ ہو جاؤ امت وسط اور گواہ کم کہ جب اللہ سبحانہ ہوا کے پیغامات جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام رام اللہ علیہ وجنا کو دیے تھے تم گواہی دو کہ ہاں انہوں نے آگے پہنچا دیے اور پھر اسی طرح درجہ ب درجہ امبیا کے بعد آنے والے لوگ صحابہ کرام وہ انہوں نے آگے تابعین تک پہنچا دیے اور گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے پیغامات آگے تابعین کو پہنچا دیے تھے تابعین نے علم لیا ریا صحابۂ کےام رضوانلیہ مجمین اور تباہ طاب عین کو پہنچایا یہ ان پر گواہ بن گیا کہ ان تک علم پہنچ گیا تو امت وسط میں بندہ شامل تب ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کے حکامات کو علما سے اہل علم سے سیکھے اور آگے سکھائے پہنچائے جس قدر آگے پہنچا سکتا ہے وہ آگے پہنچائے پھر یہ لوگوں پر شہید گواہ بنے گا امت وسط کا فرد بنے گا ایک یہ شہادت ہے دوسری اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے کتب میں جو احکامات ناظر کیے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین نے وہ احکامات اپنی اپنی امتوں تک پہنچائے اور ان کے پہنچانے کی خبر اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دی ہے تو قیامت کے دن لوگ انکار کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ سلاۃ وسلام کی قوم پہ گی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کسی نے بتایا ہی نہیں ہمیں نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بتایا ہے سارا کچھ انہیں سمجھایا ہے اللہ صلی اللہ پوچھے گا گواہ کہیں گے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت یہ گواہ ہیں کہ میں نے تیرے احکامات ان تک پہنچا دیے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کیوں دے گی کہ نو علیہ السلاۃ وسلام نے یہ پیغامات پہنچائے موجود تو نہیں تھے نا یہ گواہی دے گی قرآن کی وجہ سے انی دعوت قومی نہیں لمبانہ ہارا پلم یسی دھوم دعائی اللہ پھر سرحروم میں اللہ تعالی نے کفصیر سے وضاحت کی ہے کہ شرن جہرن دن رات ایک کر کے انہوں سلاۃسلام نے اپنی فارم کو دعوت دی تو اس کی وجہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر گواہ بنے گی کہ امبیا نے پیغامات ان تک پہنچائے تھے انہوں نے نہیں مانی اور تیسرا گواہ ہونے کا مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ایک اور جنازہ گزرا تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ برے کلمات کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب اور فرمایا انتم شہادا اللہ فی الارض تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو آواز مخلوق نختارا خدا ہے کہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے زندگی نیک سالے بن کے گزاری ہے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کی زندگی برے اعمال میں گزری ہے ایک یہ بھی شہادت ہے نیت کون شہاداس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ بے یقون رسول علیہ تم اور رسول تم پر گواہ بن جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں یہ واقعات ہم سچ کہتے ہیں ٹھیک ہے قبل طلبی کنتا علیحا اللہ علیہ اب مشرقین میں سے جو مسلمان ہوئے ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ مشکل تھا امتحان تھا ہے اور پھر اہل کتاب میں سے جو مسلمان ہوئے جب قبلہ تبدیل ہوا تو بیت المقدس کو چھوڑ کے مسجد حرام کی ترمن کرنا ان کے لیے امتحان تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی کی ہے یہ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے تاکہ پتہ چلے کون اللہ تعالیٰ کے اکامات کو مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے وَإِنْ ان کا دینا حد اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے اپنی سابقہ روٹین اور عادت کو چھوڑ دینا یک دان بدل جانا ہاں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں وہ یکم اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے اللہ علی ادی کا ایمانا تم تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا یا رحم اللہ ایمان سے مراد یہاں پہ نماز سوال تھا نا کہ جو نمازیں بیت المقدس کی طرح منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں ان کا کیا بنے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ علیمان تم اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتا مطلب جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اس وقت حکم ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھا وہ مقبول ہے اور اب حکم ہے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا اب مسجد حرام کی طرف نمازیں پڑھو گے منہ کر کے تو یہ مقبول ہے اب بیت مقدس کی طرف منہ کرنے سے نماز مقبول نہیں ہوگی اللہ کے حکم کی جب اتباع پیروی ہوگی تو عمل ضائع نہیں ہوگا تبدیلیاں اللہ تعالی حکمت کے تحت کرتا رہتا ہے یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے مطلب کہ جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس ایمان نہیں سیدھی سی بات ہے مومن ہونے کے لیے مسلم ہونے کے لیے نماز ہی ہونا ضروری ہے بندہ اسلامی برادری میں شامل ہی نہیں ہوتا جب تک نماز نہ پڑے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخبار و کم فی دین اگر کفر سے توبہ کر لے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے پھر تمہارے دینی بھائی ہیں اسلامی برادری کا رکن مسلمان بھائی تب بنتا ہے جب وہ نمازی ہو نمازی نہیں تو مسلمان بھائی نہیں بنناف الرحیم یقین اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا شکیق بڑی نرمی کرنے والے نہایت مہربان ہیں خستمہ تحقیق ہم دیکھتے ہیں کلوبہ وجہ کا آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا کس طی آسمان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے بار بار خواہش ظاہر کرتے کہ کب حکم نازل ہو تو قبلہ ہمیں ابراہیم علیہ السلط و السلام والا مل جائے مسجد حرام کی طرف وہ پھیرنے کا حکم آ جائے اللہ تعالیٰ فرماتے فالان کا قبلہ کنتر ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں فول وجہ کا شطر المسد الحرام لہٰذا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر دیں وہی تما کن تم فول چوہا کن اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی جانب پھیر لو مسجد حرام کی طرح منہ کرنے کا حکم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے دے دیا قالبان قبا کی مسجد میں لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے مسجد قبلہ قین اس کو بولتے ہیں نماز کی ادائیگی کے دوران ایک آدمی آتا ہے خبر دیتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا نماز ادا کی جا رہی ہے آدمی آتا ہے خبر دیتا ہے کہ قبلہ بدل چکا ہے لوگ نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں اس سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ احکامات باری تعلی کی پیروی کرنے میں صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنے شدید تھے حکم سنتے ہی فوراً مان لیا یہ نہیں کہ چلو یہ جو پڑھ رہی ہے تو پوری کر لیں بدل لیں گے نہیں فوراً تبدیلی مخالف سمت کھل فور پھر گئے ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے خبر دینے والا ایک بندہ تھا تو آج کل کئی لوگ کہتے ہیں اخبار احاد خبر واحد وہ حجت نہیں تو یہ تو سارے کے سارے ایک آدمی کی خبر کو حجت مان رہے ہیں ایک آدمی کے بتانے پر فورن اپنا رخ بدل لیا ہے تو خبر واحد کو حجت نہ ماننا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ایک بھی شکار راوی سچا آدل ضابط خبر دے اس کی خبر حجت ہے مانی جائے گی وہی ما کنتم تم وجوہ لو وہ ہو اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی جانب پھیر لو حالت جنگ میں قبلہ رو ہونا ضروری نہیں اسی طرح دوران سفر سواری پر نفل نماز ادا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا آغاز کرتے سواری کا رخ قبلے کی جانب کر کے سواری پر بیٹھے ہوئے اس کے بعد پھر رخ سواری کا اونٹنے کا جس جانب بھی ہو جاتا آپ نوافل ادا کرتے رہے تو نفل نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں جب سواری پر ادا کی جائے جب نیچے ادس کے ادا کریں گے پھر قبلہ کی جانب بھی کریں گے وہ ان اللہ دینا اوت الکتاب اور یقیناً وہ لوگ جو کتاب دیے گئے لا لحق میں ربی ہی وہ جانتے ہیں کہ یہ بات ان کے رب کی طرف سے حق ہے پہلے کتاب کو پتہ ہے کہ آخری نبی جب آئے گا تو وہ قبلہ اس کے آنے کے بعد بدل جائے گا اس بات کی خبر ان کو پہلے تھی لیکن اس کے باوجود وہ اس حق کو چھپاتے اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے محمد اللہ بھی غافل اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے ولا ان عط اللہ دینا اوت الکابی کل اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر قسم کی نشانی ما تابعو بھی کا وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے جتنے مرضی دلائل دے لیں انہیں سمجھا لیں اس سب کچھ کے باوجود وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ماں انتابی صاحب ان ہوں اور آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ماں باز بھی اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے مسلمانوں کے خلاف سارے اکٹھے ہیں یک جا متحد ہیں لیکن آپس میں ان کے کئی ایک اختلافات موجود ہیں والا ان تباح داں کا من العلمی اور اگر آپ پیروی کریں گے احواہم ان کی خواہشات کی ممبادیما جا کا من, من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ خواہشات کی پیروی کریں گے ان کا عید المن ظالمین تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے خطاب تو یہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن حقیقت میں مخاطب ساری کی ساری امت ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم یعنی وحی کے آنے کے بعد اہل کتاب کی آردو کی پیروی کریں تو وہ ظالموں میں سے ہو جائیں تو امتی اگر کریں تو وہ وہ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں علم یعنی وحی کے آ جانے کے باوجود وحی کی پیروی نہ کرنا بلکہ خواہشات آردوؤں تمناؤں کی پیروی کرنا یہ ظلم ہے ایسا کرنے سے بندہ ظالم ہو جاتا ہے اللہ دینہ آتی نا ملک یار خونا یار جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو یعنی نبی کلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کما یارکون اب جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حق سچ ہونے کا ان کو باوجود مانتے نہیں ضد ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے وہ ان فری قمین ہم لمن الحق اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے وہ ہم یعلمون لگن حالانکہ وہ جانتے ہیں انہیں پتا ہے حق یہی ہے نبی آخر الزمان سچا ہے قبلے کا تحویل تبدیل ہو جانا یہ بھی درست ہے ایسا ہونا تھا جو ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہ بات وہ بیان نہیں کرتے کیونکہ اہل کتاب نے اگر اہل ایمان کی اہل اسلام کی تصدیق کر دی تو مسلمانوں کو تقویت ملے گی یہ حسد اور بغض اور دشمنی کی وجہ سے جو حقر کے پاس ہے اس کو چھپا کے رکھتے الحق من مر ربی کا حق تیرے رب کی طرف سے ہے فلاں ممترین تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے و دیو مار <تصفح> <تصفح> <تصفح>